برانا مختار مورجن کو حضرت اللّہ طا بنیالی سے مختلف و بی تری سی دا پارا زمنگ دکان پتہ سی اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مرکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمانزا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی اور آپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو ستاون دس ایک سو چوبیس سٹینڈ روڈ سبحانہ سبحانہ صلی اللہ علیہ وسلم مرانی اورا مرنی فقد حرم اللہ ہل سی محمد سیدی نملا نام و بارک وسلیم سلئی انتہائی معزز قابل آج کے دو پروگراموں کا اشتہار ایک تھا اور دونوں پروگراموں کے لیے عنوان اور موضوع جو چنا گیا اور اشتہاروں کی زینت بنایا گیا ہے شان صحابہ و اہل بیتے رسول کانفرنس اس عنوان کے ایک پہلو پر میں آج دن میں گفتگو کر چکا ہوں یعنی اہل بیت رسول جو اس عنوان کا دوسرا پہلو اور جز ہے شان صحابہ مختصر سے وقت میں اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ تب ہی ممکن ہے کہ میرا مولا مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے جس خوش نصیب آدمی نے کلمہ پڑھنے کے بعد اور ایمان قبول کرنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے معمول امبیا کے چہرہ پر انوار کو دیکھا یا وہ نابینا تھا اور آپ کی نظر شفقت اس کے چہرے پہ پڑ گئی اس خوش نصیب آدمی کو صحابی کہتے ہیں ایمان قبول کرنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے آپ کے چہرے انور کو دیکھنا یہ اتنا بڑا اور اتنا عظیم عمل ہے کے صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والی امت مل جائے جمع ہو جائے اکٹھی ہو جائے تو ایک ادنہ سے صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پا سکتے بعد میں آنے والی امت سے مراد صرف میں نہیں بعد میں آنے والی امت سے مراد صرف آپ نہیں بعد میں آنے والی امت سے مراد صرف دیوبندی نہیں یا بریلوی نہیں بعد میں آنے والی امت سے مراد میری تابعین ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا فید حاصل کیا استفادہ کیا بعد میں آنے والی امت سے مراد میری تباہ تابعین ہے جنہوں نے تابعین کو دیکھا بعد میں آنے والی امت سے مراد میری آئم مجتہدین ہیں مفسرین ہیں محدثین ہیں بعد میں آنے والوں میں ابن سیرین جیسا تابی مجاہد جیسا تابی قطاد جیسا تابی اکرما جیسا تابی بعد میں آنے والی امت میں امام اعظم امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد ابن حنبل امام بخاری امام مسلم ترمزی ابن ماجہ نسائی بعد میں آنے والے لوگوں میں امام ابو یوسف امام محمد امام زفر بعد میں آنے والے لوگوں میں ابن جریر ابن کثیر ابن حجر ابن منیر محدثین مفسرین بعد میں آنے والی امت سے مراد شیخ عبد القادر جی جیسا ولی بایزید بستانی جیسا فقیر سلطان باہو علی حجویری بہاول الحق ملطانی معین الدین چشتی علماء ان میں عطکیا ان میں اصفیہ ان میں صلاحہ ان میں حفاظ ان میں قرہ ان میں خطبہ ان میں صحابہ کے بعد آنے والی پوری امت کے یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے چلے جائیں کسی صحابی کے پاؤں کے تلوے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے میں یہ جانتا ہوں کہ قیامت کے دن امام آزم امام ابو حنیفہ آئیں گے اللہ پوچھیں گے کیا لائے ہو فکا پیش کریں گے امام بخاری صاحب آپ کیا لائے وہ اپنی شور آفاق کتاب بخاری پیش کریں گے مسلم تم کیا لائے ہو وہ اپنی کتاب مسلم پیش کریں گے مفسرین تم کیا لائے ہو وہ تفصیلیں پیش کریں گے محدثین تم کیا لائے ہو وہ حدیث کی شروحات پیش کریں گے خطیب اپنے خطبے کو کاری اپنی قرات کو حفاظ اپنے حفظ کو متقی اپنے تقوے کو زاہد اپنے زہد کو مفسر اپنی تفصیل کو اور فقی اپنی فقہ کو رب کے دروازے پہ پیش کرے گا اور جب باری آئے گی بلال کی اللہ پوچھیں گے تم کیا لائے ہو وہ کہے گا میں تیرے نبی کے چہرے کی زیارت لے کے آؤں یہ عمل کسی کے پاس نہیں آپ کے چہرہ انور کو دیکھنا یہ عمل کسی کے پاس نہیں ہے یہ عمل اتنا آلہ ہے میرے نبی نے فرمایا مر رہا نہیں مر رہا نہیں او را مر رہی جس نے مجھے دیکھا ایمان قبول کرنے کے بعد جس نے مجھے دیکھا میرا چہرہ انور دیکھا اللہ نے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے معمولی عمل ہے جس نے میرے چہرہ انور کو دیکھا اس پر جہنم کی آگ کیا ہو گئی لیکن ٹھہریے گا رکیے گا یہاں ذرا میرے نبی نے صحابہ کی عظمت کو اور اجاگر کیا بڑی بات ہو گئی تھی جس نے میرے چہرہ انور کو دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی بڑی بات ہے یا رسول اللہ بڑی بات ہے فرمایا ابھی کہاں ابھی ٹھہرو ابھی تو میں اپنے یاروں کی عظمت کو اور زیادہ نکھارنا چاہتا ہوں میرے نبی نے کہا مرانی اورا مرانی او لوگوں جس نے میرے چہرے کو دیکھا جہنم اس پہ بھی حرام ہے جس نے ہبشے کے کالے بلال کو دیکھا جہنم اس پہ بھی حرام ہے مرا او را را کیا کر دی ہیں اللہ اللہ کہاں میرے نبی کا چہرہ کہاں کالے رنگ والے بلال کا چہرہ کہاں میرے نبی کا چہرہ کہاں سہیب کا چہرہ کہاں میرے نبی کا چہرہ کہاں کہا کہا بلال کا چہرہ میرے نبی کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے کہ فرش پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رب کبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے کد نا تک سما فالانو کابلا تنزا کا درا مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں پنجابی میں میرا سونا تیرا وت وت چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا کد نا اڈا ڈھاوے دے پے ڈھابے دے پیا بار بار چہرہ جو آپ اٹھاتے ہیں ہم آپ کے اٹھے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہاں میرے نبی کا چہرہ کہاں بلال کا چہرہ خدا دی کسمیں ہی کوئی نہیں یہ چہرہ وہ ہے آسمان کی طرف اٹھے تو کبلے تبدیل ہونے لگے یہ چہرہ وہ ہے عبداللہ اللہ ابن سلام پہلی مرتبہ دیکھے ہے بھی یہودیوں کا عالم تو جاننے والا ہے نبی پاک کے چہرے کو دیکھا چھت پہ کھڑا ہے پھوپی قریب کھڑی ہے بیوی بھی بی بی کھڑی ہے جو ہی نبی پاک کی سواری سامنے آئی اور آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو عبداللہ ابن سلام نے پھوپی کو کوہنی مار کے کہا من ساد ربدی کسا میں یہ چہرہ جھوٹے دا نہیں ہو سکتا پھوپی کہتی ہے پہلی نظر کی زیر ہو گئے پہلی نظر ہی میں زیر ہو گئے ہو حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں پھوپی جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا نا تو توريت کے ورق خود بخود کھلتے چلے گئے یہ وہی پیغمبر ہے جس کی بشارتيں توريت میں ہیں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی میرے نبی کا چہرہ وہ ہے جس کو لوگ دیکھیں تو کلمہ پر اٹھے کہیں یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا چودویں کا چاند جس کے سامنے شرمانے لگے چودھویں کا چاند جس کے سامنے شرمانے لگے میرے نبی کا چہرہ تو اتنا آلہ ہے اور بلال کالا رنگ ہے ہبشے کا غلام ہے لیکن عظمتیں تو دیکھیے نا فرمایا جس نے میرا چہرہ دیکھا اس پہ بھی جہنم حرام ہے اور جن آنکھوں نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا جس جس بندے نے ان آنکھوں کو دیکھا جہنم اس پہ بھی ہرام لوگ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر نور ہیں میں کہتا ہوں نور منور ہیں صرف نور ہیں جس جس کو ہاتھ لگایا اسے بھی نور بنا کے رکھ دیا اسے بھی نور بنا کے رکھ دیے میرے چہرے کو دیکھے جہنم حرام ہے اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا جہنم اس پہ بھی حرام ہے کہنا یہ چاہتا ہوں یہ صحابیت کا جو مقام ہے اور صحابیت کا جو مرتبہ ہے آپ کے چہرے انور کو ایک لمحے کے لیے دیکھنا ایمان کی حالت میں یہ اتنا عظیم رتبہ ہے کہ پچھلی ساری امت مل کر بھی اس رتبے کو پا یہاں طلبا بھی ہیں اور یہاں علماء بھی ہیں اور علماء کی محفل میں پہلے تولنا پڑتا ہے پھر بولنا پڑتا ہے پہلے سوچنا پڑتا ہے پھر کہنا پڑتا ہے ہم آتڑ بندے ہوئے تھے جن یہ مرضی بندہ لگا رہے ہوئے تو کوئی ان کو پتا نہیں ہوتا یہاں بندے کو تول تول کے بولنا پڑتا ہے اگر علماء مجھے اجازت دیں تو ایک جملہ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح نبوت کا مرتبہ کسبی نہیں وہ بھی ہے تنگے گا نبوبت کا درجہ کسبی نہیں وہ بھی ہے کیا مطلب محنت کرنے سے بندہ نبی نہیں بنتا انگریز کی یوتیاں چاٹنے سے بندہ نبی نہیں بنتا محنت کرنے سے نمازیں پڑھنے سے حج کرنے سے زکات دینے سے تحجد پڑھنے سے تلاوت کرنے سے پیسے سے دولت سے محنت سے کمائی سے بندہ نبی نہیں بنتا نبوت کا درجہ وہ بھی ہے اللہ عطا کرتا ہے نبوت کا درجہ کسبی نہیں کہ بندہ کتابیں لکھ لکھ کے کہے میں نبی ہوں اور ایک ہی چھوک میں وہ تارے ان ساری ٹوٹ جائے کہ دجال و قذاب جو پیغمبر ہوتے ہیں نا وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے ان پہ کتابیں اترا کرتی ہیں جو لکھا کرتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے نبی کتابیں لکھا نہیں کرتے نبیوں پر کتابیں اترا کرتی ہیں میں کہتا ہوں جس طرح نبوت کا درجہ کسبی نہیں وہ دیے لوگوں صحابیت کا درجہ بھی کسبی نہیں وہ دیے صحابیت کا درجہ کسبی نہیں وہ بھی ہیں میری ذرا بات غور سے سننی میں نے اس بنیاد پر ایک عمارت کھڑی کرنی اور انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ صحابیت کا درجہ کسبی نمازیں پڑھنے سے بندہ صحابی بن جائے سارے گھر کا مال لٹانے سے بندہ صحابی بن جائے ہر سال حج کرنے سے بندہ صحابی بن جائے رات کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ذکر کرنے سے بندہ صحابی بن جائے عمرے کرنے سے بندہ صحابی بن جائے جہاد کرنے سے بندہ صحابی بن جائے نئیوں لوگوں علم کی وجہ سے بندہ صحابی بن جائے کراعت کی وجہ سے بندہ صحابی بن جائے ہفس کی وجہ سے بندہ صحابی بن جائے نئیوں لوگوں نہیں یہ درجہ کسبی نہیں ہے کسبی نہیں ہے اگر علم کی وجہ سے کوئی صحابی بن سکتا ہوتا ابو حنیفہ صحابی ہوتا اس سے بڑا عالم کون ہے اس کے دور میں کون بڑا عالم تھا اس سے وہ تو امام اعظم ہے وہ تو امام اعظم ہے اگر علم کی وجہ سے کوئی بندہ صحابی بنتا ہوتا امام ابو حنیفہ صحابی ہوتا اور اگر ولایت کی وجہ سے کوئی صحابی بنتا ہوتا تو شیخ عبد القادر گیلانی صحابی ہوتا اور اگر تقریر کی وجہ سے کوئی صحابی بننا ہوتا تو بہت بڑا خطیب جو تھا وہ صحابی بن جاتا تفسیر کرنے سے کوئی صحابی بنتا ہوتا تو مفسر صحابی بن جاتے حدیث کی شروحات کرنے سے کوئی صحابی بنتا ہوتا تو پھر محدثین صحابی بن جاتے نہیں لوگوں نہیں نہ علم کے ساتھ تعلق ہے نہ عمل کے ساتھ تعلق ہے کپتان نہیں یہ رب کی مرضی ہے امام ابو حنیفہ کو میرے نبی کے دور میں پیدا نہیں کیا ہب شے کے بلال کو پیدا کر دیا صہیب کو وہ اس دور میں پیدا کر دیا سلمان کو اس دور میں پیدا کر دیا صدیقی اکبر کو اس دور میں پیدا کر دیا فاروق اعظم کو اس دور میں پیدا اے بیادا اے بیادا کر دیا عثمان ذنورین کو اس دور میں پیدا کر دیا حیدر کرار کو اس دور میں پیدا کر دیا امام ابو حنیفا کو اس دور میں پیدا نہیں کیا بعد میں بڑے بڑے مجاہد آئے بڑے بڑے جہاد کرنے والے آئے لیکن وہ صحابیت کے درجے پر فائز نہ ہو سکے صحابیت کا درجہ کسبی نہیں یہ اللہ کی مرضی کہ کس کس کو اس نے اس زمانے میں پیدا کرنا اس بات کو تھوڑا سا یہیں رہنے دو ایک اور بات کر کے پھر ادھر پلٹ آؤں گا وہ بات بھی اسی سے کے متعلق ہے کر کے پھر ادھر آؤں گا کہ صحابیت کا درجہ عمل سے حاصل ہو, نہیں ہوتا کس کی عطا ہوتی ہے اللہ لیکن تھوڑی سی بات سائڈ پہ جانا چاہتا ہوں مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے میں اپنے آپ کو جانتا ہوں مجھے جو صحابہ سے محبت ہے نا اور دیوانہ وار محبت ہے سبحان اللہ وہ ہماری ایڈیل شخصیات ہیں موسن ہے مہربان ہیں مشق ہیں ہمیں تو توحید پہنچی ہے صحابہ کے ذریعے ہمیں تو قرآن پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے ہمیں تو حدیث پہنچی ہے صحابہ کے ذریعے بلیشا. قربان جاؤں قربان صرف حدیث کے لفظ نقل نہیں کیے میرے نبی کی ادائیں بھی محفوظ کی واہ میرے نبی کے یارو وہ پتہ ہے آپ کو نبی پاک نے چار رکاتوں کی بجائے دو رکاتیں پڑھا دی تھیں سلام پھیر دیا باہر نکل گئے سین میں آئے ایک لکڑی کا تنہ تھا اس کے ساتھ نبی پاک نے ٹیک لگایا صحابہ سب خاموش بھائی وہی آندھی دیئے ہو سکتا نماز چار دی بجائے دو گئی ہو جو جلد باز لوگ تھے منافق بھی تو آتے تھے نا اپنے نفاق پہ پردہ ڈالنے کے لیے آ جاتے تھے وہ باہر نکلے ایک دوسرے کو مبارک مبارکباد دینے لگے اصلاح اور رکھا تین ہو گئی ہیں دو رکعت تھا تو جان چھٹی <تصفح> <تصفح> <تصفح> وہ باہر شور مچا رہے ہیں سلا اور رکھا تین اصلاح تو, اصلاح تو سارے صحابہ خاموش ہیں کوئی بولتا نہیں نبی پاک کا روب بھی ہے <تصفح> سامنے کھڑے وہ ایک صحابی ہے جس کے ہاتھ تھوڑے سے لمبے تھے نبی پاک اس سے مزاح کر لیا کرتے تھے زوریہ دین اس کا نام تھا باقی سارے کھڑے رہے اس نے جرت کی آگے گیا آگے جا کے کہتا ہے اکوسرت اس ام تو یا رسول اللہ. نماز گھٹ گئی ہے یا تو سب بھول گئے ہو نبی پاک نے زوریہ دین کو دیکھا فرمایا کلو دال کا نم پڑھائی کتنی تھی شہباز یہ کہتا ہے جی بھول گیا ہو یہ نماز کم ہو گئی تو نبی پاک کو اب بھی یقین ہے کہ میں نے کتنی پڑھائی ہے جو بھول جایا کرتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوا کرتا جو چار کی بجائے دو رکاتوں پہ سلام پھیر دے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو کبھی بھولتا نہیں ہے بھائی دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی اس کو تو یقین تھا اس تھوڑی سی ضرورت کی تھی کیا دو وچوں ایک ہو گئی دو گئی وہ ابو بکرین بہا باہ لوگوں میں ابو بکر عمر ہیں وہ ڈرے ہوئے کھڑے ہیں کہ بات کیسے کریں نبی نے ان کو خطاب کر کے کہا سادہ کا ذریعہ دینا اور کیوں بھائی یہ دین سچ کہتا ہے کالو نام یا رسول کہتا تو سچ ہے آپ نے نماز پوری کی پھر آپ نے خطبہ دیا ان مان ابشروم مسلو کم ان مان ابشرم مسلو کم انسا کماتن سونا فائدہ نسی تو او کما کالن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم میں بشر ہوں مسلو تمہاری طرح انسا کماتن سونا میں بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو فائدہ نسی تو آئندہ اگر میں بھول جایا کروں پچھو من یاد وا دوں پچھو من یاد دعا کر دو مسئلہ حل ہو گئے نبی پاک عالم الغب بھی نہیں کہ دُا مسئلہ حل ہو گیا بھائی نبی پاک نورم من نور اللہ نہیں ہے بشر ہے آپ کے کیا فرمایا انا بشرم میں سنانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو تنے کے ساتھ ٹیک لگایا نبی پاک نے اور صحابی اس کو روایت کر رہا ہے ساری باتیں اس نے بتائیں یوں گفتگو ہوئی یوں پھر نمال پڑھائی یوں خطبہ دیا ہمارے لیے تو یہی کافی تھا لیکن صحابی اس کی نبی پاک کی اداؤں کا ذکر کرتا ہے کہتا ہے جب لکڑی کے تنے کے قریب پہنچے نا شب کا بہنا اثاب نبی پاک نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں دے دی شب کا بہنا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں دے دی اور اپنا دایاں رخسار جو تھا نا یہ بائیں ہتھیلی پہ رکھ کے یوں نبی پاک کھڑے ہوئے وہ قربان جاؤں میرے نبی کے یارو قربان جاؤں اتنا بھی یاد رکھے ہی بھائی ہاتھ کیڑا سی رخسار کیڑا سی یہ بھی امت تک بات پہنچا دی بھائی ہاتھ کون سا تھا رخسار صحابہ میرے موسی نے صحابہ میرے موسی نے ہمیں قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے دین پہنچا صحابہ کے ذریعے احکام پہنچے صحابہ کے ذریعے قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے سنت پہنچی صحابہ کے ذریعے تو پہنچی صحابہ کے ذریعے صحابہ ہمارے موسن ہیں میں جو صحابہ سے دیوانہ وار محبت کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ وہ نمازے زیادہ پڑھتے تھے جی بڑی عجیب سی بات کہنے لگا ہوں اس لیے میں صحابہ سے محبت نہیں کرتا کہ وہ جہاد زیادہ کیا کرتے تھے اس لیے میں صحابہ سے محبت نہیں کرتا کہ وہ روزے زیادہ رکھتے تھے تہجد زیادہ پڑتے تھے تلاوت زیادہ کرتے تھے صدقے زیادہ کرتے تھے خیرات زیادہ کرتے تھے میں اس لیے صحابہ سے محبت نہیں کرتا دیکھیں لوگ جس سے بھی محبت کریں گے نا کسی سبب کی وجہ سے محبت کریں گے مثلا کوئی آدمی کسی خطیب سے محبت کرتا ہے کیوں کرتا بھی سونا زیادہ اس کی کتابت کی وجہ سے کاری سے محبت کرتا ہے <تصف> حافظ سے محبت کرتا ہے مفسر سے محبت کرتا ہے اس کی تفسیر کی وجہ سے پہلوان کسی سے محبت کرتے ای چور سارے کرکٹ کے کھلاڑیوں بڑی محبت کر دیں کیوں ان کے اس فن کی وجہ سے وہ جو کھیلتے ہیں اس کی وجہ سے جس جس سے بھی محبت ہوتی ہے اس کے عمل کی وجہ سے اس کے فیل کی وجہ سے اس کے کام کی وجہ سے اس کے ہنر کی وجہ سے صرف صحابہ ہیں جن سے محبت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ کاری ہیں وہ حافظ ہیں وہ عالم ہیں وہ نمازی ہیں وہ حاجی ہیں وہ زکات دیتے ہیں صدقے دیتے ہیں خیرات کرتے ہیں نیا نہیں, نہیں لوگا میں صحابہ سے اس لیے محبت نہیں کرتا میں صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میں محمد عربی سے محبت کرتا ہوں میں اس لیے صحابہ سے محبت کرتا ہوں کہ وہ میرے نبی کے کیا ہیں میں صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ آج تو ستیش کی صحیح سمجھ آ جانی من احب میرے نبی نے کیا فرمایا اللہ اللہ فی اصحبی لا تخذ ممبادی اور لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا میرے بعد میرے صحابہ کو تان و تشنی کا نشانہ نہ بنانا میرے صحابہ کی غلطیاں نہ گنواتے رہنا ان پہ تنقید کی پٹاری کھول کے نہ بیٹھ جانا کیوں من احب ہوں صاب ہبی جو میرے یاروں سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کر من آپ بتا ہوں جی اگلی بات بھی سنو اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ اس لیے نہیں رکھے گا کہ ابو بکر نے خلافت علی سے چھین لی جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ اس لیے نہیں رکھے گا کہ فدق کا باغ فاطمہ کو نہیں ملا جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ اس لیے نہیں رکھے گا کہ ان کا یہ کام غلط یہ فیل غلط یہ عمل غلط یہ کیا یہ کیا نہیں اولا گا من اب غزہ اب جو میرے یاروں سے بغض رکھے گا اس وجہ سے رکھے گا کہ وہ مجھ محمد سے بغض رکھتا وہ میرا ویری وہ میرا دشمن ہے تو ثابت کیا ہوا میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں ان کے امال کی وجہ سے بلکہ اس وجہ سے کہ وہ میرے مجھے کس سے محبت ہے مجھے کس سے محبت ہے نبی پاک سے اور وہ نبی کے کیا ہیں یار ہے کچھ زمانہ پہلے نا لوگ بیٹی کی شادی کرتے تھے تو رشتہ آ مثلا یہاں کے کسی علاقے میں رشتہ سرگودے سے آ وہ لڑکی کا رشتہ مانگنے آ تو وہ پہلے زمانے میں لوگ دین دیکھا کرتے تھے اب لوگ دیکھتے ہیں منڈا کی کردہ تو وہ والد کہتا ہیں انکم ٹیکس سے چپڑا سیے چھٹے کریڈ کا ہے چوتھے کا تو یہ سسر بننے والا جو ہے نا بچی کا باپ یہ لوگوں کو بتاتا ہے بڑا چنگا رشتہ آیا جی تنخواہ ایڈی زیادہ نہیں پر اتو دی آمدن ٹھیک ہے <تصفح> اب میری دیوی جا کے حرام کھائے اب تو لوگ یہ دیکھتے کوئی دین نہیں دیکھتا تو وہ بندہ جو یہاں <تصفح> رشتہ دیکھنے کے لیے آ تو پہلے کچھ دور میں وہ تحقیق کیا کرتے تھے بھئی پتہ کرو وہ منڈا کی ہو جائے تو کسی نے ان کو بتایا بھئی بلیالوی صاحب یہاں آتے رہتے ہیں وہ سربودا کے انہوں نے ذمے لاؤ دیکھ رہ بھی وہ منڈا کتنے رہتا مجھے پتہ دے دیا اب میں نے وہاں تحقیق کرنی تھی تو لوگ کہتے ہیں اس کے یار دیکھو اس کی اٹھک بیٹھک ویکو کن کے ساتھ چلتا ہے کن کے ساتھ رہتا ہے کن کے ساتھ کھاتا ہے کن کے ساتھ رہتا ہے دن رات کہاں گزارتا ہے یہ یار چنگے نہیں سمجھے یہ یار چنگے تے یہ بھی چنگا تے جے یار مندے یہ کیسے ہو گیا بھائی یار مندے نبی چندا یہ کیسے ہو گیا کہ بندہ کہے مجھے چاند سے تو پیار ہے چاندنی سے نہیں مجھے پھول سے تو پیار ہے خوشبو سے نہیں واہ پھول چنگا لگتا خوشبو چنگی نہیں لگتی چاند چنگا لگتا چاندنی چنگی نہیں لگتی میرا نبی چاند ہے صحابہ چاندنی ہے میرا نبی پھول ہے صحابہ اس کی خوشبو ہے جس کے دوست اچھے ہوتے ہیں وہ خود اچھا ہوتا ہے اور جس کے دوست اچھے نہ ہوں حد نہیں ہوگی کسی عیسائی سے پوچھو حضرت عیسیٰ کے دوست کیسے تھے اے ون زابرداست کسی یہودی سے پوچھو حضرت موسا کے دوست کیسے تھے زابرداست وفاد کسی یہودی سے پوچھ لیں کسی عیسائی سے پوچھ لیں آپ کہ الطیسا کے دوست کیسے تھے وہ کہیں گے بڑے زبردست وفادار دوست تھے اس سے پوچھو تمہارے نبی کے دوست کیسے تھے تیرے نبی کے دوست کیسے تھے کہ تین کے سوا باقی سارے مرتبہ ظالم اس میں صحابہ کی توہین ہو رہی ہے کہ خود تعلیم دینے والے کی توہین ہو یہاں گڑی افغانہ کا جو سکول ہے مڈل ہے یا ہائی ہے یا پرائمری ہے لوگ مجھے بتائیں مولانا یہاں کے جو ہیڈ ماسٹر آئے ہیں سبحان اللہ جی بس آپ کچھ نہ پوچھیں جی کتنی محنت کرواتے ہیں کتنا کنٹرول ہے ان کا اور پڑھائی کا جو انداز ہے سبحان اللہ پھر اخلاق جو ہیں وہ کیا کہنے جی ان کے اخلاق کے اور حسن سلوک کی اور زبردست یہ نعمت ہو گئی ہے اچھا بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں کیا ہوا ہے ان کے ترائے لڑکے پاس ہوئے نا اسکول دے باقی سارے فیل ہو گئے اس ہیڈ ماسٹر کو کون اچھا کہے گا جس ہیڈ ماسٹر کے سکول کی کلاس میں سارا سکول فیل ہو جائے اور پاس کتنے ہوں یو اللہ محم کتاب اول حکمتا و یوزکی میرے نبی کی ایک صفت ہے کہ وہ تز کیا کریں لوگوں کو پاکیزہ بنائے گا کیا سمجھائی میں نے آپ کو بات صحابیت کا جو منصب ہے پچھلی امت مل کر بھی اس کو پا ایک دوسری بات کیا سمجھائی صحابیت کا منصب کسبی نہیں عمل کی وجہ سے کوئی صحابی نہیں بنتا آپ ذرا دینوں کو شہر کر کے رکھنا ہے میں کہنا آپ کیا چاہتا ہوں عمل کی وجہ سے کوئی بندہ صحابی نہیں بنتا, نہیں بنتا. جہاد کرنے کی وجہ سے صحابی نہیں بنتا تحجد پڑنے کی وجہ سے صحابی نہیں, نہیں بنتا خیرات کرنے کی وجہ سے صحابی نہیں بنتا اگر یہ بات طے ہو گئی ہے کہ صحابیت کا درجہ عمل سے حاصل نہیں ہوتا تو پھر صحابہ کے عمل سے بحث بھی نہیں ہو سکتی یا تو اللہ کو کہو وہ عمل کی وجہ سے صحابی بنتا ہے تو پھر بحث کریں یوں کیا یوں کیا یوں کیا کر لیتے اگر صحابی بنتا ہو عمل کی وجہ سے اور اگر صحابی عمل کی وجہ سے نہ بنتا ہو تو پھر اس کے امال پر بحث ہوں ان کے عملوں پر بحث نہیں ہو سکتی یہ کیا جی وہ کیا جی یہ کر دیا وہ کر دیا ہم نے کب کہا ہے کہ صحابہ معصوم ہیں کب کہا ہے ہم اہل سنت کا تو یہ مسلک نہیں یہ تو ان کا مسئلہ کہہ کہ آئما معصوم ہوتے ہیں نبیوں کی طرح ہمارا تو قتل کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں گناہوں سے معصوم ہونا یہ صفت ہے نبوت کی بس انبیاء کے سوا کوئی آدمی بھی گناہوں سے معصوم ہم نہیں مانتے معصوم صحابہ انسان ہے بشر ہے بشری تقاضے کے مطابق ان سے غلطی ہو سکتی ہے گنا بھی ہو سکتا ہے ہم کو انکار کر رہے ہیں حضرت مائز ان سے جناح کا انتخاب نہیں نبی پاک کے پاس نہیں ہے نبی پاک نے حد جاری نہیں کی اور جب نبی پاک سے ذکر کیا گیا تو نبی پاک نے فرمایا کچھ نہ کہو ماض کے بارے میں مائز نے ایسی توبہ کی ہے اگر پورے مدینے پہ پھیلائی جائے تو پورا مدینہ ہی بخشا جائے لیکن آپ نے صحابیت کا درجہ دیکھا غلطی ہوئی اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر یہ ہے غلطی کے بعد ثواب کی طرف آنا آہ! ان سے گنا ہو سکتا ہے صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہیں من پتہ س جی میں گل کرنی تو تھی بالکل سہمیاں کہ یہ کیا شروع کر دی صحابہ سے بشری تقاضے کے مطابق غلطیاں ہو ہیں میرے لفظ نہیں سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہا ہوں وہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں گناہ کرتے رہتے ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لفظ بڑے تول کے بول رہا ہوں صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے ممکن ہے کوئی گناہ ہو جائے اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن میرے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا لہوم مغفرا تن برس کن کریم میرے پیغمبر تیرے یار انسان ہیں ان سے غلطی گنا ہو سکتے ہیں لیکن ہوئے جو تیرے یار میں قرآن میں پہلے اعلان کر دیتا ہوں یہ غلطیاں بعد میں کریں گے میں نے معافی کا اعلان پہلے کر دیا لہوم مغفرا اللہ نے ان صحابہ کو پیش کی کیا کر دی ہے معاف کر ان اللہ قد اللہ بدرین فکال اے ملوما شے تم کد غفر تو لکھو بدل تو سیات کم حسنا او کما کال نبیو صلاح ہم نے کب کہا تم سے غلطی نہیں ہو سکتی گناہ تو صرف نبیوں سے نہیں ہوتا صحابہ سے غلطی کہو کہو اگلی بات جو کہنے لگا ہوں بڑی زبردست کہنے لگا ہوں بات اس تمیز پھر ایک تمیر بان کی عمارت اس پر صحابہ ہوتی ہے محفوظ انبیاء ہیں معصوم صحابہ ہیں مغفور اللہ. لیکن میں قرآن کا طالب علم ہوں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیے جب نبیوں سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو رب کو پسند نہ آئے جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں خلاف اولا خلاف اولا اسی کریے تو سارے کو پوچھے ہی کوئی نہ لیکن نبی کرے تو اللہ اپنے نبی سے کیا کرتا ہے پوچھتا ہے کیوں کی تعلیم کیوں اللہ کا نبی سے تعلق کیوں زیادہ ہے یہ تو سمجھ نہیں آئی ایک اور طریقے سمجھ, سمجھ آ جائے کہتے ہیں دشمن پتھر بھی مارے تے خیرے اپنے دا پھل بھی برداشت نہیں وہ نبی جو ہے ان کا تعلق کے زیادہ ہوا تعلق تو رب سے زیادہ ہے لہذا جب وہ کوئی ایسا کام کریں جو رب کو پسند نہ آئے خلاف ہی اولا ہم وہ کام کریں تے سادے کو پوچھے ہی کوئی نہ لیکن نبی وہ کام کرے اللہ فوراً پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہیں لیکن جب دھرتی پر صحابہ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو نبی پاک کو اور رب کو پسند نہ آئے تو اللہ بجائے صحابہ کو تنبیہ کرنے کے صحابہ کا وکیل بن جاتا ہے ذرا قرآن دیکھیے تو صحیح قرآن اس کو فرق کو واضح کرتا ہے صحابہ کا معاملہ آیا کوئی کام ایسا صحابہ سے ہو گیا رب وکیل بن کے سامنے آ گیا وکیل بن گیا اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ اللہ نے صحابہ صحابہی سیڈ لے کے امام الانبیاء تک کو تمبی کرتی سیڈ صحابہ ہی لے اس لیے کہ دوست کا دوست بھی تو دوست ہی ہوتا ہے دوست کا دوست بھی تو دوست ہی ہوتا ہے نا یہ جو میرے نبی کے دوست تھے اور میرا نبی رب کا دوست تھا تو دوست کا دوست بھی دوست ہی ہوتا ہے نبی سے خلاف یہ اولا کام سرزد ہو جائے ہے تو وہ جو آپ کی؟ سمجھ آئیں گے یا یو ہن نبی یو لیما لیما تو ہر ریمو ماحل اللہ جو شہد میں نے تیرے لیے حلال کیا ہے لیما آپ نے حرام کیوں کیا مولا قسم اٹھا لی ہے اللہ نے فرمایا قسم کا کفارہ دے چھڑ شہد سے پینا پہ اللہ نے نوٹس لے تبوک کا غزوہ بڑا مشکل غزوہ تھا ریتلا علاقہ ہے سواریاں کم ہیں کھجوریں پکی ہوئی ہیں موسم گرم ہے تو منافق کب جانے والے تھے جانے سا نی نیڑے نیڑے جی شہ ایک اللہ بڑا روح کر جنگ کرنا چاہتے ماں بیمار ہے آپ نے چال تو نہ جا دوسرا آ گیا اس نے کہا جی بڑی حسرت تھی جی ہاں تلوار چلاتے شامیوں پر بڑی حسرت تھی لیکن کیا کروں جی بیوی بیمار بی بی ہے آپ نے چھٹی کر وہ ایک آیا رخصت ایک دو تین چار اللہ تعالی نے فرمایا افلاہ ہو ان کا لیما عظیم تل ہم میرے پیغمبر تٹھی نہ دین دان انویاں جانا پھر بھی کوئی نہیں تھی تو اس وقت ان کے نفاق سے پردہ ہٹ جاتا اب پردہ پڑا رہے گا یہ کہیں گے سی چھٹی لے کے آئے یہ کہیں گے ہم تو چھٹی لے کے آئے ہیں تو میں نے ان کا نفاق ظاہر کرنا تھا تو میرے پیغمبر تھی نے چھٹی کیوں دی اف اللہ ہو ان کا سبحان اللہ واہ میرے اللہ تیرا جو اپنے نبی سے خوبصورت تعلق ہے کہنا تو یہ چاہیے تھا میرے پیغمبر چھٹی کیوں دیتی گئی چل تین معاف کیتا طریقہ تو یہ تھا پہلے پوچھتے پھر معاف کرتے یہاں کیسا خوبصورت انداز ہے کیسا خوبصورت انداز ہے اس کی گہرائی میں ذرا چلے جاؤ مزہ ہی آ جائے گا اللہ نے فرمایا اف اللہ ہو ان کا لیما ازن تحم معاف پہلے کر چڑیا ہوں اتنا تا دس بھائی چھٹی کیوں دے معاف میں تین پہلے ہی کر دیتا اب اتنا تو بتا آپ نے چھٹی کیوں دی نبی سے کوئی بات سادر ہو جائے رب نوٹس لیتا ہے حضرت نو نے کہا مولا نبنی من میرا بیسا میری آل ہے فرمایا ان ہوں لئی سم نہمال سال مہارا میرا بیٹا نہیں میری کوک میری بیوی کی کوک سے جنم لیا میرے گھر کی آنگن میں کھیلا میری گود میں کھیلا میرا بیٹا نہیں اللہ نے فرمایا فلا تھا شیخ القرآن تو یہ کہاں سے لگ یہ کہاں سے لگ یہ جب بیان کرتے جب اس کو بیان کرتے تو کہتے تھے حضرت نو دی آجزی ویکھو تے رب دا تنتنا ویکھو حضرت نو کیا کہتے ہیں انی آؤزوں انی سال نے ما سلح کا بھی علم جس چیز کا تجھے علم نہیں اس چیز کے بارے مجھ سے مت پوچھ انی آئزوں کا انت کو من الجاہلین اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تیرا شمار نہ دانوں میں نہ ہو جائے جاہلین کا میں نے بڑا ہلکا سا مینا نبیوں کا معاملہ آیا خلاف اولا کام صادر ہوا رب نے فوراً کیا لیا ایسا کام کیوں کیا صحابہ کا معاملہ آیا غلطی ہو گئی اس درے پہ کھڑے ہو جاؤ آیا ذہن میں اس درے پہ کھڑے ہو جاؤ سن فتح و یا شکست تصے یہ درا نہیں چھوڑنا نبی پاک کو خطرہ تھا کہ اس درے سے پیچھے جو ایک نالہ آ رہا ہے مشرقین کا کوئی دستہ اس نالے کے ذریعے ہماری نظروں سے او ہو کے پیچھے سے آئے گا اس درے میں سے اندر داخل ہوگا یہ سامنے میدان میں لگا ہوا ہے سامنے کفار کی فوجی ہیں ہم سامنے لڑ رہے ہوں گے سے ہم پر کیا ہو جائے گا حملہ ہم غیر محفوظ ہو جائیں گے دو طرف سے گر جائیں گے آپ نے پچاس آدمیوں کا دستہ اس درے میں کھڑا کیا ہمیں فتح ہو جائے شکست تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا فتح پہلے حملے میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دیا لگے مال غنیمت لوٹنے اور لگے مشرقین کے پیچھے بھاگنے اور لگے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے خوشی کی کوئی انتہا ہوگی خوشی کی کوئی انتہا ہی ہوگی پہلے حملے میں وہ جو تھے نا ان نہ تھے, تھے کیوں خبر وہ <تصفح> دیکھو مبارک بادیں دے رہے ہیں مال غنیمت لوٹ رہے ہیں سارے اکٹھے اب مسئلہ ختم ہو گیا مشرقین بھاگ گئے دس نے کہا نہیں بھائی ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا فتح ہو یا شکست تم نے نہیں چھوڑنا چالیس نے درہ چھوڑ دیا دس رہے خالد ابن ولی جو اس وقت تک موم نہیں ہوئے تھے وہ اس میں تھے بڑا زبردست جرنیل تھا وہ اس نالے کے ذریعے آیا درہ خالی دیکھا دس آدمیوں کو وہاں شہید کر دیا درے میں سے اندر داخل ہوا اور والے مشرقین کوئی لگائی چو میں نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے مسلمانوں کی تلوار نیاموں میں تیر ترکش میں مال غنیمت لوٹنے مصروف ہیں پاؤں اکھڑ گئے لگے بھاگنے میں ستر صحابہ شہید ہو گئے نبی پاک کا دانت مبارک ٹوٹ گیا سر مبارک زخمی ہو گیا میرے نبی یہ گڑے میں گر گئے حالت بہی جا رسید ہو کہ فاطمہ اور عائشہ کو سلواروں کے پانچے چڑھا کے زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے میدان میں آنا پڑ جائے ہنگامی حالات پیدا ہو گئے لوگ زخمی ہوئے نبی پاک زخمی ہوئے ستر صحابہ شہید ہوئے کس کی وجہ سے وہ چالیس صحابہ جنہوں نے وہ درہ چھوڑا غلطی ان سے ہوئی اجتہادی بدنیتی کی بنا پہ بھی غلطی نہیں کی اجتہاد تھا لیکن اتحاس صحیح نہیں تھا اجتہادی غلطی ہوئی قصور ہوا فتح شکست میں بدل گئی ستر صحابہ شہید ہوئے نبی پاک زخمی ہوئے نبی پاک پریشان ہوئے کہ اوپر سے میرا رب بولا ولاق افلاہ ہو لام اور قد ماضی پہ داخل ہو جائے مانا قسم کا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے ان سب صحابہ کو معاف کر دیا طلبہ ذرا میری بات کی طرف توجہ کرنی بلا کا دف اللہ غیر کی ضمیر بولی ہم ان کو معاف کر دیا ہے ان صحابہ کے دل میں گئی کوئی ہو جائی جی غلطی ہوئی ہے بے رب سڈے گل ہی نہیں کرنا چاہیے سا ذکر ہم نال وہ وہ صحابہ کے دل میں یہ بات گئی کہ رب ہمیں خطاب نہیں کرنا چاہتا اللہ نے فرمایا ولا چد افا کم مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے تمہیں معاف کرا اب اللہ نے خطاب کر لیا صحابہ سے پھر اللہ آگے کہتے ہیں کہتی میرا سونا یہ جنا صحابہ کو غلطی ہوئی ہے یا نقصان ہوا میرے دین دا یا نقصان ہوا تیری ذات دا تیرے صحابی شہید ہوئے سر زخمی ہوا دانت شہید ہوا آپ ایک گھڑے میں گر گئے میرے پیارے میں معاف کر چڑیائی فا فوان ہوں تم بھی معاف کر سبحان اللہ میرے پیغمبر ان کے لیے مغفرت طلب کر اگلی بات سنو اگلی وشاورہم وم فر امرے اگوں کتا میٹنگ ہو خصوصی متا تیرے دل نے چو بھائی انہوں نے نہیں بلانا انہوں میری گلتے عمل نہیں کیتا، اے با اعتماد نہیں انہیں تو ہوں اعتبار کوئی نہیں نہ میرا سونا شاہر ہوں فل امرے جدا بھی کوئی مشورہ کر نہیں انہوں شامل کریں ان کو معاف کر دے مشوروں میں شامل کر بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے اور انتجا کرتا ہے کہ میرے اس جملے پر ذرا غور کیا جائے اور لوگوں گڑی افغان اور ارد گرد سے آنے والے لوگوں جن صحابہ نے قصور کیا ان سے غلطی ہوئی یا نقصان ہوا تھا اللہ کے دین کا یا انہوں نے نقصان کیا تھا میرے نبی کا لوگو جن کا انہوں نے نقصان کیا تھا انہوں نے معاف کر دیا پاکستانیوں صحابہ نے تا تو نقصان بھی کوئی نہیں کیا تم معاف کیوں نہیں کرتے جن کا نقصان ہوا انہوں نے معاف کر دیا رب نے بھی معاف کر دیا اور نبی پاک نے بھی ان کو کیا کر دیا جائیے حدیث کی کتابیں اٹھائیے ایک ایک ورق کھولئے تاریخ کی کتابیں اٹھائیے کھنگال لیجئے سیرت کی کتابیں اٹھائیے ایک ایک صفحہ پڑھیے اس کے بعد میرے نبی تقریباً سات سال زندہ رہے کوئی ایک موقع دکھاؤ میرے نبی نے ان اپنے یاروں کو تانا مارا ہو تو ہڈی وجہ تو انج ہویا کسی ایک موقع پہ میرے نبی نے تانا مارا ہو کسی ایک موقع پر میرے نبی نے اس کا ذکر کیا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں انبیاء معصوم ہیں ان سے غلطی نہیں ہوتی گناہ نہیں ہوتا خلاف اولا کام کریں تو نوٹس کون لیتا ہے کیوں اللہ نو پتا اللہ نو پتا بھائی نبی سے کوئی ایسا کام ہو گیا نا تو نبی کیونکہ معصوم ہوتے ہیں لوگوں کوئی نہ کوئی تعویل کر بھئی معصوم ہیں بھائی معصوم ہیں یہ کام ہو گیا تو پھر ایسے ہو گیا لوگوں نے اس کی تعویل کر لینی ہے صحابہ چونکہ معصوم نہیں ہے ان سے کوئی ایسا کام ہو گیا تو لوگوں نے تعویل نہیں کرنی اللہ نے فرمایا جن صحابہ کا اور کوئی نہیں ہے نا ان کا میں بن گیا ہوں صحابہ صحابہ صحابہ میں ان کے لیے صفائیاں لے کے اترنے لگا ہوں میں ان کی صفائیاں پیش کرنے لگا ہوں پھر کسی کسی موقع پر اللہ نے میرے نبی کے یاروں کی سیر لے کے نبی پاک کو تمبی کر دی ولا تتر دل لذین ولا تترو دل لذین رب بلغاط وشیے کہتے کہتے آخر میں آ کے اللہ فیت کہتے فتر فتک میں نظالمین اللہ اللہ اللہ اللہ کیسے میں نہ کروں نبی پاک کے بارے میں ربیے جملے بول دیں تو بندیالوی کس زبان سے مانا کرے میرے پیگمبر انہیں گریب صحابیاں اپنی محفلے چو نہیں ہٹانا ابو ابو یار کیا کہتا تھا اسی ہوئے مکے دے چودھری سڈے کتے مکھن کانے ہوئے وہ رات ریشمی بستروں میں سوتے ہیں ہمارے کتے یہ ہوئے غریب کمی نال باویے طالبان نال یہ ہماری حیثیت کے خلاف ہے ہمیں الگ ٹائم دیا جائے ہم سننے کے لیے تیار ہیں نبی پاک تو ہریش تھے اس بات پر اللہ کرے توحید ساری دنیا کو سمجھ آ میرے نبی نے سوچا یہ تو میرے اپنے اگر انہوں نے میں ادے واسطے ہٹا د کوئی فرق نہیں ابو جال کو سناؤں شاید اے من جائے اے ہویا مکے دا چودھری تو چودھری من گئے تے ریا ساری لوگ تو چودریوں کے پیچھے ہوتے ہیں یا مولویوں کے پیچھے ہوتے ہیں یا ہوتے تھے یا لوگ پیروں کے پیچھے ہوتے ہیں پیر ٹھیک مرید ٹھیک مولوی ٹھیک مقتدی ٹھیک چودھری ٹھیک آپ نے نہیں دیکھا ہر نبی کو قوم جب جواب دیتی ہے نوما سفارہ بھی یہیں سے شروع ہو رہا ہے من یہ ملا کون ہے چودھری وڈیرے سردار زمیدار اس علاقے کے وہ جواب میں نبی کو کہتے تھے تو نبی ہے تو مجنون ہے تو دیوان ہے کال الملا ہمیشہ وہ بڈیرے بولتے تھے وہ چوہدری بولتے تھے متقبے مولا حسین علی نے قرآن پاک کے حاشیے پہ جو ان کا ذاتی قرآن ہے ہاشیے پہ اس کے نیچے لکھا کال الملا اللہ من قومی کے نیچے یعنی رن ہو بدکار اوہ ویڑے دی سردار رن ہو وے بدکارے دی تو ہمیشہ یہ چودھریوں نے مخالفت کی چودھری مان جائے غریبوں سے پوچھا جائے ووٹ دے دینے گے جدے چودھریوں نے آخیا جی چال بھائی اللہ نے خیر یہاں سردار خان صاحب نے کہہ دیا ادھر دے نبی پاک کے دل میں آیا میں ان کو الگ ٹائم دے دوں شاید ان کو مسئلہ تو ہی سمجھ آ جائے اور بلال اور سوہیب اور امار اور یاسر ان گریجے تو میرے اپنے ہوئے اللہ نے فرمایا بلا تترو دل رب ہم جو لوگ پکارتے ہیں کس کو صحابہ کی کس صف کا ذکر ہوا زور سے بولو رب کو بھی صحابہ سے اس لیے پیار ہے کہ وہ مواحد تھے اس شفت سے تعارف ہو رہا ہے وہ کس کو پکارتے ہیں بلا تسر ان کو اپنی محفل سے ہٹانا نہیں میرے پیغمبر تھتھے ہوئے پرندیاں نو چھوڑ کے اڈیا دے پیچھے نہیں بجی دا یہ تو تیرے اپنے ہیں یہ بلال یہ ماری یا سر ان کو چھوڑ رہے ہو مولانا حسین علی نے پنجابی میں تت کا مائنا کیا مزہ ہی آ میرے پیغمبر جہے لوگ صرف اپنے رب نو پکار نار گریب صحابی ن نو, نو اپنی محفلے چی نہ نہ پیا چکنا چکے نہیں فتح رو دتوں ظالمین میری اس تمبی کے بعد میرے پیارے اگر تو نے ان کو اپنی محفل سے ہٹا دیا میں تیرا نام بے انصافوں میں لکھ دوں میں نے ظالمین کا مینا کیا کیا بڑا ہلکا تھا میں میں تیرا نام میرے پیغمبر بے انصافوں میں لکھ دوں گا رب نے کس کی سیر لے لی آبا انجا ہل میرے پیغمبر کو نبی نہ آیا تھا تیرے متھے تھے وٹ کیوں پہ میرے پیغمبر توں نے رخ کیوں بدلا کس کی سیل لے لی رب نے صحابہ کی سیل تو صحابہ معصوم تو نہیں محفوظ ہیں گناہوں سے اور اس سے کبھی کوئی ایسی بات سردرد ہو جائے تو رب نے ان کی غلطیوں کو کیا کر دیا ہے معاف کر دیا ہے اب امت میں کسی کو زیبا نہیں کہ وہ صحابہ کی غلطیاں گنوائے یا صحابہ پہ تنقید کرتا پھرے اللہ تعالیٰ مل